الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه يزمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستبي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلت أولئك أعظم الدرجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا معد الله الحسنى صدق الله العليج العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين من صلوا عليه وسلموا التسليما صلى الله على النبي للم جباله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلیت وسلام علیکہ حبیب اللہ صلیت وسلم علیکم یا شفیع الم النبین ولا علیکہ واصحب کاجمعین یہ جماعت الرقرا کا مہینہ ہے اور مسلمان جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جس کی بائیس تاریخ کو خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول امیر المکمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس مہینے کی بائیس تاریخ کو اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی پہلے مسلمان اور پہلے خلیفہ ہیں سرکار ابو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبر نبوت سے دوستی رہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقریباً تین برس چھوٹے تھے آپ کا نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے اور لقب عتیق اور صدیق یہ دونوں آپ کے لقب ہیں چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا انتا عتیق من اللہ ان تاعتیق اللہ من النار کہ تم اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیے ہوئے ہو عتیق کا معنی آزاد کیے جانے کا ہے تو اس لیے آپ کا لقب عتیق ہوا اور یہی صحیح ہے صدیق بھی آپ کا لقب ہے اور اس لقب کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ چونکہ آپ سب سے پہلے اسلام لائے تھے آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اس لیے آپ سے دیکھ کہلائے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت کے حوالے سے مذکور ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے تشریف لائے تو حضرت جبریل سے گفتگو ہوئی تھی کہ اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا تو حضرت جبریل نے حضور سے یہ عرض کی تھی کہ اس واقعے کی تصدیق ابو بکر کریں گے وہ صدیق ہیں تو اس لیے یہ آپ کا لقب جو ہے صدیق ہوا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے باہر تھے بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کا بڑا مقام تھا اور جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ عرب میں قبائل عرب کا کوئی باقاعدہ بادشاہ نہیں تھا قبیر قریش جو ہے وہ بڑا معذرس قبیلہ سمجھا جاتا تھا اور جو کچھ بھی معاملات ہوتے تھے تو قریش کے مختلف لوگ جو ہیں مختلف معاملات کو انجام دیا کرتے تھے حضرت سیدنا ادنا پر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے جو کام تھا وہ تھا اشنات کا معاملہ اور اشناد کا مطلب یہ تھا کہ جو قتل ہو جایا کرتا تھا اس کا معاملہ اور اس کا فیصلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہوتا تھا یہ بہت ہی دشوار ترین معاملہ ہوتا تھا لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ذہین بڑے فہیم اور بڑے مدبر اور بڑے جو ہیں وہ سمجھدار تھے اور جس کی طرف سے آپ ضمانت لیتے تھے وہ ضمانت قابل اعتبار ہوتی تھی اور اسی ضمانت پر اعتماد کیا جاتا تھا تو تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے تھے ملک یمن وہاں ایک خواب دیکھا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ چاند اور سورج ان کی گود میں آ گئی اس وقت کے ایک مشہور راہب سے اس خواب کی تعبیر پوچھی راہب نے خواب سننے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کیے اس کے بعد راہب نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ مکے میں آخری نبی آ چکے ہیں اور تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کے تم پہلے خلیفہ بنو گے سنانچی یہ خواب کی تعبیر سننے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ اب وقت آ ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ اسلام قبول کر رہو حضرت سیدنا الصیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی حضور ہر نبی نے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھلایا ہے آپ کا کوئی معجزہ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ملک یمن میں تم خواب دیکھ کر آ رہے ہو اور جس کی تعبیر تم نے راہی سے دریافت کی ہے وہ میرا ہی تو موجزہ ہے حضرت سیدنا صدیق عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ سن کر عرض کی صدق تھا یا رسول اللہ انا اشہد انکا محمد الرسول اللہ یا رسول اللہ نے بالکل درست فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ سچے رسول ہیں اور بے شک آپ اللہ کے نبی اسلام لے آئے اسلام لانے سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے دوستی تھی اسلام لانے کے بعد اس دوستی میں اور ترقی ہوتی گئی اس دوستی میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا اس دوستی میں اور پختگی ہو گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب صحابی ہیں اور وہ ہیں کہ جو زمان جاہلیت میں بھی بدائیوں سے اور شرک جیسے گناہ سے بہت دور رہے ہیں ایسے سلیم الفطرت تھے اور ایسے سلیم التبا تھے کہ زمان جاہلیت میں بھی بتوں کی بت پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھا اور زمانۂ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب نوشی نہیں کی حضرت سیدہ عائشہ سے رضی اللہ تعالی انہا کا یہ بیان ہے کہ لقد حرم اب ابو بکرین القمرہ کہ حضرت ابو بکر وہ تھے کہ جنہوں نے زمانۂ جاہلیت میں بھی اپنی ذات پر شراب کو حرام کر رکھا تھا یہ وہ دور دورہ تھا کہ جب ہر طرف میں نوشی اور شراب نوشی عام تھی اس وقت میں اپنے آپ کو ان خرافات سے ان برائیوں سے اور ان فتنوں سے دور رکھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے وقت میں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے کہ متعدد مقامات پر خود سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات جو ملتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی راہ میں کس قدر قربانیاں دی ہیں اور کیسی کیسی اذیتیں اور کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں یہ انہی کا حصہ ہے ہم اور آپ تو جناب ہمیں تو جو ہے اسلام اور ایمان جو ہے ترکن ترکن اور نسل باز نسل گھر بیٹھے ہوئے مل گئے ہے لیکن اگر ان حضرات کی زندگیاں آپ دیکھیں اور ان کی سوانح آپ پڑھیں ان کی باتیں سیر کی کتابوں میں دیکھیں تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیا کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ لاسطبی من انفق من قبل الفتح وقات تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ کہ جنہوں نے خرچ کیا من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے وقاتل اور فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا اولائی کا عظم درجت من الذین انفقو یہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ بڑے درجے والے ہیں بڑے درجوں کے مالک ہیں اور ان کے درجے بڑے بلند ہیں ان سے کہ جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا جنہوں نے جہاد کیا فتح مکہ کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اس حوالے سے بھی بڑی منفرد اور بڑی نمایاں نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام لائے اور اسلام جب لائے ہیں تو اس وقت بھی بڑے مالدار تھے کثیر سرمایہ کے مالک تھے اور یہ مال اور یہ سرمایہ اسلام کی راہ میں کام آیا اسلام کی راہ میں خرچ کیا ایک طرف اس وقت جب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس اعلان نبوت کے بعد ہی مکہ کی وادی جس کا اعلان فرمایا اور جو دعوت تھی تو اس کے مخالف ہوئے دوسری طرف اس دعوت دینے والے کے دائی اور جو حامی تھے ان کے وہ جان لیوا بن چکے تھے ایسے کڑے وقت میں اور ایسے نازک وقت میں جہاں اسلام کو مضبوط کیا ان غریب اور بے برد نوا لوگوں نے تو دوسری طرف ان کے پاؤں مضبوط کرنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ خرچ ہوا ان, ان کو مضبوط بنانے اسلام کو تفویت پہنچانے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کرنے میں کوئی تریز نہیں کیا تھا کون نہیں جانتا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کیے ہوئے عامر بن فہیرا اور اسی طرح سے ابو فقیہ اسی طرح سے بہت سے وہ غلام کے جو اس وقت اسلام لانے کی پاداش میں ان کے آقا اور ان کے جن کے وہ ماتحت تھے ان کو طرح طرح کی عثیتیں پہنچا رہے تھے اس وقت ان کو آزاد کیا نہ صرف یہ کہ حضرت بلال حبشی عامر بن فہیرہ فقیہ بلکہ اس وقت بڑی بڑ... آ... وہ خواتین کے جو اسلام لا چکی تھی اور وہ کسی کے ماتحت تھی باندھی تھی کنیز تھی حضرت سیدنا صدیقی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان کو خرید کر آزاد کیا تھا اور یہی نہیں کہ یہ حضرت سیدنہ صدیقی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خر... آ... مال خرچ کر کر ان کو آزاد کر دیا بس معاملہ ختم ہو گیا سرکار دعم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی بار امتنان اور تشکر کا اظہار فرما چکے تھے نزدیک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہو کا جو مال خرچ کرنا ہے کتنا محبوب اور کتنا مقبول ہوا تھا فرماتے تھے ماں نفانی کہ جتنا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا کہ نفع حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے پہنچایا ہے بلکہ یہاں تک امتحان کا اظہار فرمایا ہے یہاں تک جو ہے وہ احسان کا آپ نے جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ انحو علسہ مرنع سے امنا فی نفس ہی و مال کہ کسی نے نے مجھ پر وہ احسان نہیں کیا قرآن کریم ان حضرات کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ بولو کہ جو رات اور دن خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اعلان بھی اور طور پر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر تعالی عنہ اس حوالے سے بھی جو ہے اس میں شامل ہیں کتنا مال اور ظاہر کھلا خرچ کیا اور کتنا مال ایسا ہے کہ جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا خرچ کیا اور کب خرچ کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی موقع پر اپنی جان اور اپنے مال کی پرواہ نہیں کی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائے اسلام میں کون نہیں جانتا کہ کس قدر جو ہے تکالیف اور عزیتیں خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو تکالیف اور ازیتوں کی بوچھاڑ ہوئی ہے قرآن کریم نے متعدد مقامات پر بیان فرمایا اور عیدی جنہا صلی اللہ بھلا ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ کہ جو روکتا ہے عبد مقدس کو اذا صلی جب کہ وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے خانے کعبہ میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تو ایک بد بخش قبا بن ابھی معاہد یہ ایسا شدی تھا کہ جب حضور نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ایک موقع پر اس نے اس قدر گستاخی کی اس قدر بدتبیزی کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈاکر ڈال کر, کر جو ہے پھندا ڈال دیا تھا اس وقت آپ جی پوچھئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت اور ان کی جرت اور ان کی کی اور اور کو یہ یہ کون جس کے حوالے سے یہ بات بیان ہو رہی ہے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وز الکریم کے حوالے سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت قریش جمع تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا تھا مگر ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ قریشیوں کے پاس جا کر حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی بدتمیزی سے محفوظ رکھا جائے یہ حضرت ابو بکر ہی تھے کہ جو ہم جب انہوں نے دیکھا تو فوراً جو ہے وہ قریشیوں کی طرف لپ اور آپ نے جو ہے کسی کو دھکا دیا کسی کو ہٹایا اور فرمایا کہ تم جو ہے اس لیے ان کو جو ہے ستاتے ہو اس لیے ان کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیا جو ہے قربانیاں نہیں ہیں اللہ اکبر کہ جب اعلان نبوت ہوا ہے تو اس وقت عالم یہ ہوا کہ عرض کرنے لگے حضور ہم حق پر ہیں ہم جو ہے اس طرح سے جو ہے پوشیدہ طور پر اب عبادت نہیں کریں گے بلکہ ہم حرم میں جا کر خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کریں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہوتے ہیں خطبہ کہنا چاہتے ہیں تقریر کرنا چاہتے ہیں کہ بدبخت آ کر آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اتبا دن ربیہ سر سرغنے, قریش اور سرداران کفار وہاں پر موجود ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر حملہ ہوتا ہے اور اس قطر سے غوب کیا جاتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں قبیلۂ تیم سے تعلق رکھتے تھے جا کر وہاں اطلاع دی گئی قبیل تیم کے لوگ آئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو گھر پر لے گئے اس کے بعد دیکھیے کیا معاملہ یہاں سے بے ہوشی کے عالم میں حضرت سیدنا صدیقی اکبر کو لے کر جایا جاتا ہے گھر پر بے ہوشی تاری ہے لیکن جب ذرا ہوش میں آتے ہیں تو آپ کے والد ابو قحافہ جو بعد میں اسلام لے آئے تھے حضرت عثمان اور دوسرے قبیل تیم کے لوگ حضرت سیدنا سدنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیے حضور سے کیسی وابستگی تھی کیسا عشق تھا کیسی محبت تھی کیسا ایمان تھا ذرا ہوش میں آئے تو پوچھتے ہیں کہ حضور کا کیسا حال ہے حضور کیسے ہیں یہ لوگ چونکہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے دوسرے تو یہ سن کر حیرت کرتے ہیں کہ بے ہوشی تھی اور ذرا ہوش میں آئے تو اپنی کچھ اپنی کوئی بات نہیں اور جن پر ایمان لائے ہیں محمد کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کی والدہ ام الخیر حضرت سلمہ وہ بھی وہ بھی تشریف لائیں انہوں نے جو ہے کچھ بات کرنا چاہیے تو ان سے بھی یہ کہا کہ دیکھو مجھے بتلاؤ کہ حضور کا کیسا حال ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک میں حضور صلی اللہ تعالی لوں گا اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کی بہن بم چویل وہ بھی آئیں ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ حضور خیریت سے ہیں اور اس وقت دارے اس وقت جو ہے ارقم میں موجود ہیں اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے وہاں لے کر چلو میں جب حضور سے مل لوں گا اس وقت مجھے اطمینان ہوگا ورنہ میں تمہاری باتوں سے مطمئن نہیں. حضرت ام الخیر آپ کی والدہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ام جمیل ان دون یہ دونوں اپنے سہارے حضور کی خدمت میں لے گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آپ نے دیکھ لیا تو یہاں تک کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا تو آپ کو بھی آپ بھی آپہ ہو گئے تھے تو یہ اسلام کی راہ میں اس طرح سے اذیتیں اور تکالیف برداشت کرنے والے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کس قدر جو ہے یعنی جیب دور کربناک کیسا جو ہے وہ دردناک تھا اور کیسے کیسے مظالم ٹھائے جا رہے تھے ابتدائی اسلام کا یہ زمانہ ہے حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ان کی جو ہے دلیری اور ان کی شجاعت پر قربان کہ جب پوری مکے کی وادی دشمن بنی ہوئی تھی ایسے وقت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا معاملہ یہ واقعی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور ان کی دلیری پر جو ہے وہ گواہ اور ناصف ہے اور کیسے کچھ نصیب صحابی ہیں کہ آپ کے والد جو شروع میں تو بڑے جو ہے بڑے سخت تھے کہ جب حضرت ابوبکر اسلام لے آئے تو اور حضرت ابو بکر نے سرکار دو عالم کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کی تو غالم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ حضور حضرت ابو بکر کے تشریف لاتے تھے تو میں حضور کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کے گھر میں چلا گیا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ عثمان لاٹھی لیے ہوئے ہاتھ میں چلے آ رہے ہیں اور فورا دیکھتے ہی غصے میں کہنے لگے کہ یہ بھی انہی لڑکوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے میرے لڑکے کو بگاڑ دیا ہے ایسے سخت تھے لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت پھر جو ہے حضرت سیدنا صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت ابو کعب اپنے والد کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو بالکل بال جو ہے ان کے سفید ہو چکے تھے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید حضور نے جب یہ دیکھا تو ازراہ شفقت کے فرمایا کہ ابو بکر تم ان ضعیف کو میرے پاس لے کر آئے ہو میں خود ان کے ان کے پاس چلا جاتا تو حضرت ابو بکر کا محبت کا معاملہ اور حضور سے وابستگی کا جو ہے اظہار دیکھیے عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ اس آپ ان کے پاس تشریف لاتے اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو اسلام لائے آپ کی والدہ وہ بھی اسلام لائیں آپ کے صاحبزادے وہ بھی اسلام لائے اور یہ کہ آپ کی صاحبزادی وہ حضور ایک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی حریم گاہ حضور کی محترم بی بی وہ ہوئیں تو یہ مقام اور یہ اتنے سارے جو ہیں یعنی فضائی اور مناطب اور کمالات کسی دوسرے صحابی میں نہیں اب المسلمین اول خلیفہ سب سے پہلے مسلمان سب سے پہلے اسلام لانے والے سب سے پہلے خلیفہ اور یہ کہ والد صحابی بیٹے صحابی اولاد صحابی تو یہ اتنی ساری جو ہے چیزیں اور اتنی ساری باتیں جو ہیں آ, کسی اور دوسرے صحابی میں نظر نہیں آتی حضرتیں سے اتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ جو فضائل و کمالات ہیں سیار اور تاریخ اور حدیث اور کتاب اللہ اس سے مملو ہیں اس سے پر ہیں کتاب اللہ میں ان کے فضائل کمالات حدیث میں ان کے فضائل و مناطب اور کیسی کیسی قربانیاں اور کیسی کیسی جو ہے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابت سگی اور محبت کا کون سا ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں حضرت سیدن صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ ہو ہمیں جو ہے نظر نہیں آتے ہیں غذب تبو ایسا اسرت کا زمانہ ہے یہ ایسا تنگی کا زمانہ ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں, اعلان فرماتے ہیں کہ اس میں حصہ لیا جائے اس غذبے میں شریک ہوا جائے مال و منال سے اور پیش پیش نظر آتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ اس موقع پر میرے پاس کچھ مال تھا اور میں نے یہ چاہا کہ اس موقع پر میں حضرت ابو بکر سے بڑھ جاؤں کیونکہ ہر وقت ہر موقع پر حضرت ابو بکر ہر ایک سے سبقت لے جاتے ہیں لیکن ان فرماتے ہیں اپنے دل کی بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ اس موقع پر میں سب سے بازی لے جاؤں سب سے بڑھ جاؤں حضرت ابو بکر سے بھی سبقت لے جاؤں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں یہی تو وہ غزوہ ہے کہ جس موقع پر حضرت سیدنا عثمان سنی رضی اللہ تعالیٰ نے دس ہزار مجاہدین کے لیے اسلح فراہم کیا اور اونٹ فراہم کیے سواریاں عطا کی اور اس طرح سے بے شمار بے دریک جو ہے وہ مال عطا کیا یہی وہ موقع تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے اس اعلان سن کر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور گھر میں جو کچھ مال ہے وہ سب کا سب حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ ہو حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں ادھر حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ سوچ کر گھر گئے ہیں اور جناب گھر پہنچ کر وہاں پر مال کے دو حصے کرتے ہیں ایک حصہ گھر میں رکھ دیتے ہیں دوسرا حصہ حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر بکر کے مال کو دیکھ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اور وہ مال ہی یہ بتلاتا ہے کہ حضرت ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑ کر نہیں آئے اور حضرت سعیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے بڑھنا تو مشکل ہے سرکارِ تو عالم اس مال کو دیکھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر سے فرماتے ہیں کہ صدیق گھر میں بھی تم کچھ چھوڑ کر آئے ہو تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جواب کیا تھا ملاحظہ فرمائیں اور غور غور کریں کہ کیا ان حضرات کا ایمان تھا فرمائے تو پیتی نے کہا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس تو مال ہی یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑی ہے یہی وہ موقع ہے کہ جس کہ حضرت سجنا جبری حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یار اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کے ذریعے سے ابو بکر سے آپ یہ کہلوانا چاہتا ہے پوچھتا ہے کہ کیا ابو بکر ناراض تو نہیں ہے کیا ابو بکر ناراض تو نہیں ہے اللہ اکبر کیا مرتبہ ہے اور حضرت ابو بکر کو جب حضور یہ سناتے ہیں تو اس پیغام اور اس بات کی لذت حضرت ابو بکر وجد اللہ میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا ہرگز ایسا نہیں میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں میں اس حال میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں آپ اور فرمائیے کہ یہ وہ اس طرح سے حضرت سیدنا صدیقہ نے اپنے مال کو اسلام کی راہ میں اس طرح سے خرچ کیا ہے اور اسی بات میں اگر آپ غور کریں اور پھر ذرا اپنے ہم اپنا احتساب کریں اپنا بھی جائزہ لیں کہ یہ تو وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جو اس طرح سے نیکیوں میں ایک دوسرے سے عمل خیر میں بڑھنے میں مقابلہ کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے تراتوں میں اور ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے اس کے بالکل برعکس اس کے بلکہ یعنی کروڑوں درجہ برعکس ہمارا معاملہ ہے اور وہ اس طرح کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم برائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایسی جگہ اپنا مال خرچ کرنے میں سب سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں کھلی کھلا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے آپ دیکھ لیں کوئی ایک دو باتیں نہیں ہیں کہ جو میں عرض کروں رات دن آپ مشاہدہ کرتے ہیں رات دن آپ ملاحظہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بلکہ ہم میں ہم خود ان پر عمل ان برائیوں پر عمل کرتے ہیں اگر کیا شادی کے موقع پر آپ دیکھ لیں مکانات کی تعمیر کے موقع پر آپ دیکھ لیں رنگ رنگلیاں تاجس کے موقع پر آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہم نہیں کرتے ہیں ہمیں ان حضرات کی زندگیوں سے ان کے واقعات سے اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کے لیے ان سے روشنی حاصل کرنا چاہیے وہ چیز وہ حضرات تھے کہ جو فس طبق الخیرات کا مظہر تھے مزداد تھے کہ نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرو آج